بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے لی فی قریش قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے قریش کو الفت دلانے کے لیے ایلہ فیہم لحلت الشیطائی والسیح ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کے لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَلْبَیْتِ پس وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں اللہ دیا جور و من خوف جو انہیں بھوک سے کھراتا ہے اور ان کو اس نے خوف سے امن دیا ہے